اور ہم اسے اور لوت کو نجات بخشی اس عزمے کی طرف جس میں ہم نے جہاں والوں کے لیے برکت رکھی